باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ اللہ من ينصره صدق اللہ ربیس ربی ولاۃیر آمین یا رب العالمین قرآن مجید سے ایک جملہ فیلیا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا پوری آیت تلاوت کی اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ایک آیت میں ایک سے زائد جملے ہو سکتے ہیں بعض اوقات ایک آیت جملہ بھی نہیں بن پاتی اور بعض اوقات ایک آیت میں ایک سے زائد جملے ہو سکتے ہیں آیت میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھوں گا اور آپ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ گرامیٹیکلی انالیز کریں گے یہ ذہن میں تازہ کرتے ہوئے کہ کل ہم نے فی میں تاکید پیدا کرنا سیکھا تھا اور ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھیں وہ یہ تھیں کہ فی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے فی المزارے کے آخر میں نور تاکید استعمال کیا جاتا ہے یہ نون تاکید ساکن بھی ہوتا ہے اور مشدد بھی ہوتا ہے شد والا بھی ہوتا ہے دونوں سے ایک جیسی تاکید پیدا ہوتی ہے لیکن نون مشدد کا استعمال عربی زبان میں بھی اور قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ ہے ساکن نون کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے اور شد والے نون کو نون سکیلا کہا جاتا ہے ہم نے نون سکیلا کا استعمال تفصیل سے سیکھا اور خاص طور پہ وہ سیگھے جن کے آخر میں پیش آتی تھی وہ پانچ سیگے تھے ان کی پیش کو ہٹا کر نون مشدد زبر کے ساتھ لگا کر وہ سیکھا یا وہ سیگھے بن گئے وہ سیگھے جن کے آخر میں اونا کی آواز آتی تھی ان کا نون ہٹا کر نون مشدد لگایا اور پھر دو ساکن اکٹھے آنے کی وجہ سے واؤ کو بھی نکالا اور ہم نے اونا کی آواز کے ساتھ ان دو سیخوں کو پہچانا اور تیسری قسم سیگھوں کی وہ تھی جو واحد مونس حاضر کے سیغے پر مشتمل تھی اس کے ساتھ ہم نے نون کو ہٹایا تو یا اور نون ساگ کے ہوئے تو یا کو نکال کر انہ کی آواز کے ساتھ ہم نے اسے ادا کر دیا تو مجید پڑھتے ہوئے اگر آپ کو انا کی آواز آئے مزارے کے آخر میں انا جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی جو جملہ بولا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شاط فرمایا کہ لنسو رن لنسو رن ان کا مطلب ہے یہ ان سیکھوں میں سے ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے یا علامت مظاہرے بتا رہی ہے کہ پہلا سیکھ ہے تا ہوتی تو پتہ چلتا ہمیں یہ چوتھا یا ساتواں ہے الف ہوتا شروع میں تو ہم کہتے ہیں یہ تیرواں سیکھ ہے نون ہوتا تو ہم کہتے ہیں چودواں سیکھ ہے ہو گیا میں ایک لفظ آپ کے سامنے اور بولتا ہوں لَتَدْخُلُنَّ خلنا قرآن مجید میں استعمال ہوا لَتَدْخُلُنَّ اُنَّ اُنَّ کی تو کو وجہ جمع مذکر کا سیکھ ہے اور جمع مذکر حاضر ہے یا غائب ہے وہ تا سے پتہ چل گیا تَدْخُلُنَّ تا ہے تو حاضر ہے اوکے قرآن مجید میں سور مریم میں ہے ترا انا ان کو پتا چل گیا کہ آواز جو ہے وہ ایک ہی سیکھے میں آتی ہے واحد حاضر کا ہے تو فیل مزارے میں زور پیدا کرنے کے لیے نون سکیلا کا استعمال ہم نے تفصیل سے سیکھ لیا اب میں آپ کے سامنے ایک چبلا فیلیر رکھتا ہوں آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ اسے نون سکیلا کے ساتھ استعمال کریں پھر شروع میں لام لگائیں اور مفہوم بتانے کی کوشش کریں کہ کیا بنے گا ٹھیک ہے جی تو سیکھا میں آپ سامنے بورڈ میں لکھ رہا ہوں وہ ہے ینسرو ینسرو جو ہم نے فیل مزار کردان کو پانچ کالر میں ڈیوائیڈ کیا تھا اور ان میں سے تین روز کو کہہ لیں یا تین گروپس کو ہم نے نونے سکیلا کے ساتھ دیکھا تھا تو ان تین گروپس میں سے کس گروپ کا لفظ ہے پہلے, پہلے, پہلے, پہلے کا یعنی پہلا گروپ ان لفظوں پر شامل ہے جن کے آخر میں پیش آتی ہے ینسرو تنسرو تنسرو انسرو ننسرو تو یہ پتہ چل گیا آپ کو سیکھا بھی پہلا ہی ہے ینسرو واحد مذکر غائب کا سیکھا ہے اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا اس کے ساتھ جب میں نون سکیلا استعمال کرنا چاہتا ہوں تو پہلا کام میں یہ کروں گا اس پیش کو زبر سے بدلوں گا اور اینڈ پہ نون شد زبر کے ساتھ لگا دوں گا تو یہ بن جائے گا ین سور یعنی وہ ضرور مدد کرے گا اس سیکھنے میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے میں لامبی استعمال کروں گا تو یہ بن جائے گا لنسورنا وہ ضرور بس ضرور وہ ہر صورت مدد کرے گا فروغ آپ مجھے بتائیے لنسورنا کا فائل کون ہے اس میں غائب کی ضمیر ہوا ہے ہوا اور یہ وہ سیخ ہے جس کا فائل آگے آ سکتا ہے ناؤن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے اسے میں ناؤن کی صورت میں آگے رکھ رہا ہوں اللہ تو اللہ فائل کے طور پہ آ گیا اب ترجمہ کیا ہوگا لورن اللہ کا اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا اور یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جب نو نے تاکید فعل مظاہرے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو فعل المظاہرے کا ترجمہ صرف مستقبل میں کیا جاتا ہے حال میں نہیں کیا جاتا اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا اب چاہیے مفول کس کی مدد کرے گا تو وہ بھی ان اللہ تعالیٰ آج میں آپ کو کنفرم کروا دوں گا سمجھا دوں گا کہ کیونکہ وہ ٹاپک تھوڑا سا اس میں موصول والا ہے تو اس لیے موصول ابھی ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو سمپل آپ اس طرح دیکھ لیں کہ میں اس جملے کو قرآن سے ہٹ کر ایک استعمال کرنا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا مسلمانوں کی ٹھیک ہے تو مسلمان مفول کے طور پر آئیں گے کیا بن جائیں گے المسلمین ماشاء اللہ لن سر اللہ اللہ ضرور بے ضرور مسلمانوں کی مدد کرے گا لیکن مسلمانوں کی مدد کب کرے گا جب مسلمان بھی اللہ کی مدد کریں گے اس لیے اللہ نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ انسر اللہ میں انسر اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے نا تو جو اللہ کی مدد کرے گا ان مسلمانوں میں سے اس کی تو اللہ ضرور مدد کرے گا اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ جی اللہ کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے نا لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ضرور بے ضرور مدد کرے گا کس کی جو اس کی مدد کرے گا یا جو اس کی مدد کرتا ہے تو اللہ کی مدد سے مراد کیا صرف اللہ کے اللہ, <khaki> اللہ کے دین کی مدد جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت ظاہر بات ہے اللہ کا دین اور نبی وسلم کی مدد کرنا گویا اللہ کی مدد کرنا تھا اب دین اسلام کی محمد کے دین کی مدد کرنا یہ مراد ہوگا ہم اکثر ایک بات کا رونا روتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تمام اسلام دشمن طاقتیں ہمارے خلاف ہی کیوں ہیں ہر جگہ پٹائی ہو رہی ہے اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اللہ کی مدد کرنا چھوڑ دیا ہے اللہ کی مدد کرنا مراد یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کے دین کو پھیلانا اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا کیونکہ اب یہ ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مسلمہ کے کندھوں پر ڈال کر گئے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا لیکن قیامت تک انسان تو آتے رہیں گے ان انسانوں تک دین کس نے پہنچانا ہے ہم نے مسلمانوں نے ہم پہنچائیں گے کب کس طرح جب ہم خود دین سیکھیں گے اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اپنے آپ کو ایز اے ای ماڈل پیش کریں گے دنیا کے سامنے تو چانسز ہیں کہ دوسرا کوئی غیر مسلم ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائے اور اگر کہیں ہم خود ہی دوسروں سے یا غیر مسلموں سے امپریس ہو رہے ہیں تو گویا بات آگے چلنی نہیں تو مسلمانوں کو اللہ کی مدد کرنی چاہیے اللہ کے دین کی مدد کرنی چاہیے اس کو آگے پہنچانے میں لہذا آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی آپ کے زیر تربیت جو لوگ تھے آپ نے انہیں قرآن سنا سنا کر پکا کیا اور جب اللہ اور اس کا رسول ان کی اپنی ذات پر اپنی جان پر فوقیت حاصل کر گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی یعنی خالی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا اللہ چاہے تو تمام کے تمام اسلام دشمنوں کو ایک سیکنڈ بھی بہت زیادہ اس سے بھی کم وقت میں نیست و نابود کر دے آپ دعائیں مانگے یا اللہ کافروں کی توبوں میں کیڑے ڈال دے ان کی توبہ ہی نہ جلے تو اللہ تو کر سکتا ہے اللہ کے لوگ کوئی مشکل ہے جی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پہلے وہ فضا پیدا کرنی ہوگی اس لیے کہا گیا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی فضائے بدر پیدا ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی فرشتوں کے ذریعے سے خالی دعاؤں سے بات نہیں بننی ہم کچھ کریں نا ٹھیک ہے تو بتائیں مدد کیسے آئے گی تو یہ اس کا بالکل ابتدائی سٹیپ ہے قرآن مجید کو جو اللہ کا دین ہے الما ملتو لکم دینا قرآن مکمل ہو گیا اس کو دوسروں تک پہنچانا قرآن کو پرائرٹی رکھنا آپ دیکھیں ہم اپنی زندگی کا بہترین وقت کسے دیتے ہیں ہماری جوانی ہمارا بہترین ٹائم کس کے لیے گزرا ہے دنیا کے لیے ایسے ہے نا क्या हमने अपना बेहतरीन टाइम कुरान के लिए लगाया नहीं कुरान सीखना क्या कभी हमारी जिंदगी में प्रायोरिटी रहा नहीं इंग्लिश सीखना प्रायोरिटी था साइंस पढ़ना प्रायोरिटी था इंजीनियर डॉक्टर आईटी टी एक्सपर्ट बनना हमारी प्रायरिटी था لیکن ایک عالم دین پڑھنا ہماری کبھی بھی پرائرٹی نہیں رہا ہم نے اپنا بہترین سٹف اس تعلیم کو حاصل کرنے میں لگا دیا یعنی اگر کسی کا بچہ ذرا سا ذہین ہو تو والدین کی کیا خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر بنائیں گے جسے انجینئر بنائیں گے یا کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بنائیں گے کسی والدین کی یہ خواہش رہی ہے کہ ہم اسے عالم دین بنائیں گے جس کا ذہن نہ چل رہا ہو جو بیچارہ معذور ہو اس کے بارے میں کبھی سوچتے ہیں اسے ڈاکٹر بنائیں گے اسے انجینئر بنائیں گے اس کے لیے ہمارے پاس کیا حال ہوتا ہے اسے مولوی بنا دیں گے اسے حافظ بنا دیں گے یہ نا تو جب تک ہماری پرائرٹیز چینج نہیں ہوں گی تبدیلی نہیں آئے گی ذہن میں رکھیے گا اور اللہ تعالی نے دیکھیں کس زوردار انداز میں اس بات کو انشور کیا ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے یا اللہ کی مدد کرے گا جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے اور وہ بہت طریقوں سے ہو سکتی ہے ذہن میں رکھیے گا اس وقت پھر اللہ مدد کرے گا تو ریوائز ہو گیا آپ کا نونے سکیلا والا ٹاپک اور دوسری آیت کا جو ریفرنس میں نے دیا ہے اس کا لفظ بھی آپ سامنے لکھ دیتا ہوں تد خلونا ہے کیا ترجمہ ہوگا جس کا تد خلونا کی آواز ہے اونہ سے جمع مذکر ملے گا ہمیں مفہوم میں جمع مذکر جمع مذکر داخل ہوتے ہیں یا داخل ہوں گے یہی ہے نا اور تد تا تم یعنی تم سب داخل ہوتے ہو یا ہوگے اس کے ساتھ میں نون سے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے نون اڑاؤں گا یہاں سے اور نون مشدد لگا دوں گا نون مشدد کا مطلب ہے ایک نون ساکن اور ایک نون زبر والا ایک نون ساکن واؤ ساکن دو ساکن اکٹھے نہیں آ سکیں گے تو واو ساکر کو نکال دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا تد اس کا ترجمہ جائے گا تم ضرور داخل ہو گے اب ہوتے ہو ترجمہ نہیں کریں گے مزید زور کے لیے اس کے شروع میں لام لگا دوں گا تو لتدخلن تم ضرور بے ضرور داخل ہو گے لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ اللہ صحابہ جب عمرے کے لیے حج کے لیے گئے تو آپ کو پتہ ہے وہ سارا واقعہ ہوا بیت رضوان والا تو آپ کا پھر معاہدہ ہوا اور انہوں نے شرائط رکھیں کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں گے اگلے سال آئیں گے نبی کریم سے فرمایا کہ احرام کھول دو لیکن صاحبہ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم آئے تو اس نیت سے تھے اب احرام کیسے کھول رہے ربیس نے دیکھا کہ سب کے سب ویسے ہیں کوئی سونی نہیں رہا آپ پھر اپنے خیمے میں گئے اور زوجہ جو آپ کی ساتھ تھیں ان سے کہا کہ دیکھو میں نے انہیں کہا ہے کھول دو وہ وہی ہی نہیں پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے اصل میں انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ ہوا کیا اس کا آسان طریقہ ہے آپ جائیں ان کے سامنے احرام کھول دیں آپ کو دیکھ کے وہ بھی کھول دیں گے نبی وسلم نے ایسے ہی کیا آپ نے جب احرام کھولا تو سب نے بھی احرام کھول دیا اور پھر وہ آیات نازل ہوئی کہ ٹھیک ہے تمہیں اس وقت تو بظاہر لگ رہا ہے کہ تمہیں منع کر دیا گیا ہے لیکن لَتَدْخُلُنَّ المسد الْحَرَامَ ان شاء اللہ عامنی تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں امن والے ہوتے ہوئے ہو کر داخل ہو تو جب یہ آیات حاضر کتنا سکون ملا ہوگا صاحبہ کو اس زوردار انداز میں تو یہ اسلوب گرامر کے بغیر ذہن میں رکھیے گا نہیں آ سکتا میں نے کل آپ کو یہ بتایا تھا کہ فلم مظاہرے میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قد کا استعمال بھی ہوتا ہے لیکن وہ بہت کم ہوتا ہے لیکن قرآن مجید میں چونکہ آیات موجود ہیں تو اس لیے میں وہ بھی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا میں آپ کے سامنے ایک سیگا لکھ رہا ہوں فیل مزارے کامونا آپ پہچان سکتے ہیں سب یہ کون سا سیکھا فیل مزارے کا سیکھا ہے یہ تھرڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے فرسٹ پرسن ہے سیکنڈ پرسن ہے سیکنڈ پرسن آپ کو کہاں سے پتا چلا تالامت مزارے سے ماشاءاللہ یہ واحد ہے مسنع یا جمع جمع کہاں سے پتہ چلا کی اونا کی آواز سے یہ مذکر ہے مونس مذکر کیسے پتہ چلا کیونکہ اونا کی آواز آتی ہی مذکر میں ہے اوکے جی اب ترجمہ آپ کر دیں اس کا تا ہٹائیں اونا ہٹائیں تو عین لام اور میم روٹ لیٹرز مل جائیں گے علم اس کے روٹ لیٹرز ہیں اور علم کے معنی جاننا کے ہوتے ہیں تو تالا مونا کا ترجمہ کیا ہوگا تم سب جانتے ہو یا جان جاؤ گے تم سب جانتے ہو یا جان جاؤ گے اس کے شروع میں کد لگا دیتا ہوں جی میں تو فیل مزارے میں زور پیدا ہو گیا تم خوب جانتے ہو اور نوٹ کر لیں کد لگنے سے فیل مزارے کا ترجمہ صرف حال میں کریں گے صحیح نو نے سکیلا لگا تو پھر گزارے کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوا پھر گزارے سے پہلے قد لگایا تو پھر گزارے کا ترجمہ حال میں ہوا کد تالا تم خوب جانتے ہو تم اچھی طرح جانتے ہو اس کالا موسا لی قومی ہی جب کہا موسا نے اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لما تو تو مجھے کیوں ازیت دیتے ہو وہ قد حالانکہ تم خوب جانتے ہو انی رسول اللہ علیہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ٹھیک ہے نا تو قد تالا مونا مجید میں ہے تو اس لیے میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی اسی طرح فیل مزارے کے شروع میں صرف لام بھی آپ لگا کر زور پیدا کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی ترجمہ جو ہے وہ حال میں ہی کیا جائے گا okay? تو الحمدللہ جی یہاں پر ہمارا جو تاکید والا ٹاپک تھا وہ ختم ہو گیا اور یہاں سے اب ہمارے جو ٹاپک شروع ہوں گے نا وہ, وہ والے ٹاپک شروع ہوں گے جن میں ہمیں فعل مزارے کا ترجمہ کسی ایک زمانے میں ہی خاص کرنے میں مدد ملے گی جب ہم نے سمپل فیل پڑھا تو ہم نے کہا جی حال میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اب آپ کے سامنے یہ باتیں آنا شروع ہو گئی کہ فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف مستقبل میں کب ہوگا فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف حال میں کب ہوگا تو آپ دو پیجز پہ ہیڈنگز لکھ لیں نمبر ایک فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف حال میں کرنا پہلے پیج پہ ہیڈنگ ہوگی فرم مظاہرے کا ترجمہ صرف حال میں ہونا اور دوسرے پیج پہ آپ ہیڈنگ دیں گے فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہونا کلیئر اور یہ اینڈ پہ کلاس کے اینڈ پہ آپ نے دونوں پیجز جو ہیں مجھے جمع کروانے ہیں پھاڑ کروائیں یا کاپی کے کروائیں کروانے ضرور ہے دو پیجز پیج جس کی ہیڈنگ ہے فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف حال میں ہونا فیل مزارے کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہونا دوسرا پیج اب فیل مظاہرے کا ترجمہ صرف حال میں ہونا آپ کو پتہ چل چکا ہے نمبر ایک فیل مزارے سے پہلے قد کا آنا مظاہرے سے پہلے قد کا آنا نمبر دو فیل مزارے سے پہلے لام کا آنا خالی لام کا ٹھیک ہے جی دو وجوہات آپ کو پتہ چل چکی ہے اب جو دوسرا پیج ہے جہاں پر فیل مزارے کا رجمہ صرف مستقبل میں ہونا وہاں پر نمبر ایک پہ لکھ دیں فیل مزارے کے ساتھ نون سکیلا کا استعمال کرنا فیل مزہ کے ساتھ نو سکیلا کا استعمال کرنا اوکے جی اسی پیج کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا نمبر دو لکھ لیں یہاں پر فیل مزارے کے ساتھ سین یا سوفا کا استعمال ہونا فیل مزارے کا ساتھ مستقبل والے میں لکھوا رہا ہوں فیل مزارے سے پہلے سین یا سوفا کا استعمال ہونا مستقبل کے لیے فیل مزارے کے ساتھ سین یا سوفا اگر لگا ہوا ہو تو شروع میں لگا ہوا ہوگا اینڈ پہ نہیں ہوگا ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے قرآن مجید میں الحق متکاسرو کابر کلّا سوفتالمونا سما کلہ سوفتال منا تم جان جاؤ گے جانتے ہو ترجمہ نہیں کریں گے اس کا ٹھیک ہے یقیناً تم جان جاؤ گے تمہیں لگ پتا جائے گا مستقبل میں ترجمہ سوفا کے ساتھ اوکے جی سین کے ساتھ قرآن مجید سین کے ساتھ بھی استعمال ملے گا آپ کو قرآن مجید میں کتنے پوائنٹس آ مستقبل والے پیج پہ دو نمبر ایک فیل مظاہرے کے اینڈ پہ نون سکیلا کا استعمال نمبر دو فعل مزارے کے شروع میں سین یا سوفا کا استعمال یہ سین اور سوفا جو ہے نا انہیں گرامر کی اصطلاح میں حروف استقبال کہتے ہیں حروف استقبال استقبال مستقبل سے نکلا ہے یعنی وہ حروف جو فیل مظاہرے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں. کلیر جی تو یہ حروف استقبال کہلاتے ہیں